رحمن و رحم الحمد صحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الباء الماشہ باقم الصامین قرآن برادران سب صبق و شمسن واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو سینتیس ابلیغ ایک سو نواسی کا مسیح ہیں اور آدھے میں ہمارا درس جو ہے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 ہاں جی وہ بخوبی جان کر عمل کرے ان کو جو جن کا جو معنی انہوں نے سمجھ لیا ان کو صحیح طریقے سے جان کر عمل کرے یعنی احسا کے معنی عمل کرنے کے بھی ہیں چونکہ لغت میں آیا ہے احسا کا ایک معنی عمل کرنے کے معنی بھی ہیں تو صوفیہ کرام کے نزدیک آسا کے آشہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام کی نزدیک نے آخر توجہ دیا احسا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت